اس کے بعد اللہ سبارک و تعالی نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا واقعہ بیان فرمایا ہے اور بڑے پر اثر انداز میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کس طرح تعمیر کیا اور اس وقت کون سی دعائیں ان کی زبان پر تھی چنانچہ پہلے تو فرمایا وَإذ ابراہیم القوا یعنی اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ ست وسلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے وہ اسماعیل اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے یہ جملہ اللہ تبارک وطالیہ نے ارشاد فرمایا اور اس میں دو باتیں ہمارے لیے بڑی اہم ہیں ایک تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ کابے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے یہ نہیں فرمایا کہ کابے کی تعمیر کر رہے تھے اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضرت ابراہیم علسد والسلام کاب شریف کے پہلے بنانے والے نہیں ہیں پہلے تعمیر کرنے والے نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ سے پہلے یہاں پر کوئی بیت اللہ موجود نہ ہو بلکہ آپ سے پہلے بھی بیت اللہ موجود تھا اس کی بنیادیں قائم تھیں لیکن ان بنیادوں کو کیونکہ اس کے اوپر مختلف حوادث گزر چکے تھے ان بنیادوں کے اوپر جو تعمیر تھی وہ تعمیر منہدم ہو چکی تھی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم رسد السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ ان بنیادوں کے اوپر اصر نو تعمیر فرمائے تو بنیادیں موجود تھیں ان بنیادوں کو آپ اٹھا رہے تھے تو اسی کی طرف ایک اور آئے سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے و بوانا البراہیم مکان البیک یعنی اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہس والسلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کر کے ان کو بتا دی تھی اور وہاں پر ان کو ٹھہرایا تھا تو معلوم ہوا کہ بیت اللہ اس سے پہلے موجود تھا اب کتنا پہلے موجود تھا سب سے پہلے کس نے تعمیر کی اور کس وقت کی اس کے بارے میں کوئی صحیح اور مستند اور قوی روایت حدیث میں منقول نہیں ہے البتہ کچھ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی اور آدم علیہ السلام کے بعد یہ تعمیر طوفان نوہ تک باقی رہی اور طوفان نوح میں منہدم ہو جانے کے بعد سے ابراہیم علیہ کے زمانے تک یہ ٹیلے کی صورت میں چلی جاتی تھی حضرت ابراہیم علیہ نے اکثرین تعمیر فرمائی اس کے بعد اس تعمیر میں کچھ ٹوٹ پھوٹ تو ہوتی رہی ہے اور ہمیشہ ہوتی رہی ہے لیکن مکمل طور سے یہ عمارت منہدم نہیں ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بحث سے قبل مکہ مکرمہ کے قریشیوں نے اس کو منظم کر کے اکثر نو تعمیر کیا جس کی تعمیر میں خود نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی بہرحال یہ جو فرمایا گیا کہ جب ابراہیم بنیادیں اٹھا رہے تھے اس وقت کا تصور کرو اس وقت کو یاد کرو یعنی وہ بڑا عجیب منظر تھا بڑا سباقاموز منظر تھا جب حضرت ابراہیم علیہ صلاحت اور اسماعیل علیہ صلاحت بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے دوسرا نقطہ اس جملے میں یہ ہے کہ اگرچہ بیت اللہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں یکساں طور پر شریک تھے لیکن اللہ تبارک و نے یہاں بنیادیں اٹھانے کی نسبت حضرت ابراہیم رسد کی طرف کی اور پھر بعد میں وہ اسماعیل کہہ کر ان کا بعد میں ذکر فرمایا یہ درقیقت ادب سکھایا گیا کہ اگر کوئی کارنامہ باپ اور بیٹے مل کر انجام دے رہے ہوں یا بڑے اور چھوٹے مل کر انجام دے رہے ہوں تو اس کارنامے کو اصل میں بڑے کی طرف منصوب کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ جو چھوٹا ہے اس کا ذکر بطور میں کے کر دینا چاہیے اور چھوٹے کو بھی یہ چاہیے کہ جب اس کارنامے کو وہ بیان کرے تو اپنے بڑے کی طرف اس کو منسوب کرے اور اپنے آپ کا اگر ذکر کرنا ہے تو یہ کہہ کرے کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپس میں مشورہ کر رہے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا اس کے الفاظ انہوں نے استعمال فرمایا یعنی نہیں فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور مجھ سے مشورہ کر رہے تھے بلکہ یہ فرمایا کہ وہ مشورہ کر رہے تھے اور میں ان کے ساتھ تھا یہ ادب فرمایا تاکہ اپنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا کے اکبر کے ساتھ برابری کے دعوے کا شائبہ نہ ہو ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بلاتے تھے تو مشورہ دونوں ہی سے ہوتا تھا لیکن اس کا ذکر اس طرح فرمایا کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ وہ یرف او ابراہیم القوا جمن و اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم ویت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے یا ان کے ساتھ شامل تھے پھر یہ ساری تعمیر میں جانے کتنے مراحل پیش آئے ہوں گے کہاں سے پتھر ڈھوئے گئے کس طرح ان کو اس شکل میں ڈھالا گیا کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر کا حصہ بن سکیں کس طرح ان کو آپس میں جوڑا گیا کتنی اس کی اونچائی رکھی گئی کتنی اس کی لمبائی اور چوڑائی رکھی گئی کس طرح اس کو مضبوط کرنے کا انتظام کیا گیا یہ ساری ساری باتیں بیت اللہ کی تعمیر سے متعلق تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر نہیں فرمایا اس کے بعد جس بات کا ذکر فرمایا وہ حضرت ابراہیم علیہ صد السلام کی وہ دعائیں ہیں جو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ صد السلام نے کی تھی اس سے بتانے یہ مقصود ہے کہ یہ تاریخی واقعات کہ پتھر کہاں سے ڈھوئے گئے اور کس طرح لائے گئے کس طرح ان کو جمایا گیا کس طرح ان کو مضبوط بنایا گیا ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں اہمیت اس بات کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ والسلام یہ فریضہ کس جذبے کے ساتھ انجام دے رہے تھے اور ان کی زبان مبارک پر اس وقت کیا کلمات تھے اللہ تبارک وطالعہ سے انہوں نے اس موقع پر جو رشتہ جوڑا تھا اس رشتے کے دوران کیا عرض و معروض وہ اللہ تعالی سے کر رہے تھے چنانچہ اسی پر اکتبا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس تعمیر بیت اللہ کے سلسلے میں اس کی مادی تفصیلات کی طرف جانے کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں پر اکتبہ فرمایا چنانچہ فرمایا کہ ربنا تقبل منا ان کا العلیم یعنی ابراہیم علیہ السلام ایک طرف یاظیم کارنامہ انجام دے رہے تھے اور دوسری طرف ان کی زبان پر جو کلمات تھے وہ یہ تھے کہ رب بنا اے ہمارے پروردگار تقبل منا ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے ان کا انت سمیع العلیم علیم بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا ہر ایک کو جاننے والا ہے دل سے نکلی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ایسی ہے کہ اس کی تاثیر کسی بھی ترجمے کے ذریعے دوسری زبان میں منتقل کرنا ایک انسان کے بس سے باہر ہے لہذا یہاں ہم اس کی بلاغت اس کی فصاحت اس کی تاثیر کو اردو زبان میں منتقل کر کے نہیں دکھا سکتے ترجمہ صرف اس کا مفہوم ہی ادا کر سکتا ہے اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر جو نقل فرما رہے ہیں تو اس کا مقصد ایک تو یہ دکھانا ہے کہ انبیاء کرام اپنے بڑے سے بڑے کارنامے پر بھی مغرور ہونے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اور زیادہ عز و نیاز کا مظاہرہ فرماتے ہیں اور اپنے کارنامے کا تذکرہ کرنے کے بجائے اپنے ان کوتاہیوں پر توبہ مانگتے ہیں جو اس کام کی ادائیگی میں ان سے سزد ہونے کا امکان ہو یعنی کوئی اور ہوتا تو اپنے اس کارنامے کے اوپر مغرور ہوتا اس کا سر فخر سے بلند ہوتا اس کی گردن تنی ہوئی ہوتی کہ میں نے اتنا عظیم الشان کا انجام دیا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام عز و نیاز کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے اور یہ فرمایا کہ آپ ہی ہر بات کو سننے والے ہر بات کو جاننے والے ہیں پھر آگے فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنا مکمل فرما بردار بنا لے ومن ذریتنا اور ہماری نسل سے بھی امۃ مسلمۃ لک ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابع دار ہو ورنا مناسکنا اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے دیں وہ اور ہماری توبہ قبول فرما لے ان کا انتواب بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کرنے کا خوگر اور اور بڑی رحمت کا مالک ہے تو یہاں اللہ تبارک و تعالی سے جو عرض کی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ یہ خدمت جس کی توفیق آپ نے ہی عطا فرمائی یہ خدمت اگرچہ آپ کے مقدس گھر کی خدمت ہے لیکن اس خدمت کا جو حق ہونا چاہیے تھا وہ ہم اس کو ادائیگی سے قاصر ہیں لہذا اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لیں اور اس کی ادائیگی میں اگر ہم سے کوئی کوتا ہی ہوئی ہے تو اس کو معاف بھی فرما دیں اور یہ فرمایا کہ اس کا انعام کیا چاہیے انعام یہ چاہیے کہ ربنا بنا جالنا مسلم ہی نہیں اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لیں اور ہماری ضروریت سے بھی ایسی امت پیدا فرما جو تیری پوری تابع دار ہو اور پھر بھی فرما دیا کہ وہ آری نہ کرا یعنی ہم نے بیت اللہ تعمیر تو کر دیا لیکن اس تعمیر کی آبادی در حقیقت آپ کی عبادت سے ہوگی تو عبادت ہم کس طرح کریں اس کے طریقے بھی ہمیں سکھا دیں اور تو علینا ہماری توبہ بھی قبول فرمالے ان کا انت طواب اور پھر اس کے ساتھ ہی حضرت ابراہیم رسد نے یہ دعا بھی مانگی اور بڑی دور اندیشی کے ساتھ مانگی کہ کہ بیت اللہ تعمیر کیا جا رہا ہے اور یہاں پر لوگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوں گے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ مرور زمانہ سے یعنی زمانۂ دراز کے گزر جانے سے ان لوگوں کے اندر پھر گمراہیاں پیدا ہو جائیں پھر یہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ جائیں لہذا یہاں جو آئیے فرمائی کہ اے پروردگار ان لوگوں میں جو یہاں اس بیت اللہ کے اس گرد آباد ہوں ان کے اندر اپنی طرف سے پیغمبر بھی بھیجئے گا اور اس سے مراد نبی کریم سرورت و عالم صلی اللہ علیہ ہیں وہ پیغمبر کیسا ہو اس کے فرائض منصبی کیا ہوں اور وہ کیا خدمات انجام دے اس کی تفصیل اگلی آیت میں ہے